آج ہم اپنے درس کے آغاز سے قبل اپنے ایک دوست اور اپنے ایک محسن کی تاذیت کے طور پر چند کلمات کہنا چاہتے ہیں جن دنوں یہاں کراچی میں علماء کرام کی یکے بعد دیگرے شہادت کے واقعات پیش آنے لگے تو ہمارے بعض احباب فکر مند ہوئے اور مجھ سے انہوں نے بال اور بتقرار یہ کہا کہ آپ اپنے لیے کسی محافظ گارڈ وغیرہ کا انتظام کریں لیکن میرے پاس اس کی قطع گنجائش نہ تھی کہ میں روایتی قسم کے محافظوں کی تنخواہیں برداشت کر سکتا اور ویسے بھی توکل اور یقین اللہ پر ہے جب موت کا وقت آ جائے تو کوئی گارڈ اور محافظ بچا نہیں سکتا لیکن ہمارے دو مخلص دوست تھے بھائی عبداللہ ملک اور بھائی علیم الدین انہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کیا اور یہ ہر اتوار کو میرے ساتھ درخت کے لیے یہاں آتے بھی تھے اور مجھے گھر تک پھر چھوڑ کر بھی آتے تھے نہ کوئی ملازمت تھی نہ کوئی تنخواہ تھی نہ کوئی معاوضہ بس اللہ کی رضا پیش نظر اور یہ دونوں ساتھی ایسے ہیں کہ اس سے قبل حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نبر اللہ عمر قدہ کے قریبی خدام میں شامل رہے تو ان میں سے ایک ساتھی بھائی علی الدین وہ جمعے کے دن اس جمعے کو انتقال فرما گئے اڑتیس چالیس سال کے قریب ان کی عمر تھی بہت نوجوان کڑیل نوجوان ساتھی قومی فٹ بال ٹیم میں بھی رہے جہاد میں بھی حصہ لیا لیکن موت کا اللہ پاک یہاں ایک دن متعین ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا شادی بھی تاخیر سے کی چار چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے جن میں سے ایک بچی عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج بھی شاید ممکن نہیں ہے بہرحال ہم اپنے اس مخلص دوست کی جدائی پر غم زدہ ہیں اور اللہ کے حضور ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں آج کے دور میں باتیں کرنے والے تو بہت نعرے لگانے والے بھی بہت لیکن مخلف قسم کے لوگ واقعی دین کا درد رکھنے والے علماء سے سچی محبت رکھنے والے ان کی حفاظت کی فکر رکھنے والے بہت کم ہیں تو ان بہت کم لوگوں میں سے ایک ہمارے بھائی علی الدین بھی تھے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے آپ حضرات انہیں ماہِ مبارک کی خصوصی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا الحمدللہ وحبا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ فاجتنبوه لعلكم تفلحون إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَابَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُد ذکر <مُنْتَحُون> اللہ سہل ان صدق اند اللہ آج کے درس کا آغاز ہم سورت المائدہ کی آیت نمبر نبے سے کر رہے ہیں اس آیت کریما میں اللہ نے چار چیزوں کی حرمت کو بیان کیا ہے شراب کی حرمت جوے کی حرمت بتوں کی حرمت اور پانچ کی حرمت ان میں سے شراب کے بارے میں قدر تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس میں بات ہو چکی ہے اور اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ صرف شراب ہی حرام نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے اس کے بعد جوے کا ذکر ہے کہ جا بھی حرام جوہ کی بھی ہر شکل حرام ہے چاہے جوے کی کوئی قدیم شکل ہو یا کہ کوئی جدید شکل ہو جا ہر صورت میں حرام ہے جوہ جو صرف آج ہی کھیلا نہیں جا رہا بلکہ جوئے کا کاروبار یہ زمانے جاہلیت سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سے جاری ہے جا بیمے کی شکل میں ہو تو بھی حرام ہے گڑ دور پر شرطیں لگانے کی صورت میں ہو تو بھی حرام ہے لاٹری نکلنے کی صورت میں ہو تو بھی حرام ہے سٹے کی صورت میں ہو تو بھی حرام ہے اور آج کل جو رواج چل نکلا مختلف کھیلوں میں ٹیموں کی ہار جیت پر شرطیں لگائی جاتی ہیں تو یہ جو کی صورتیں ہیں اور یہ ساری صورتیں حرام ہے جوا شراب کی طرح دین کو بھی تباہ کرتا ہے دنیا کو بھی تباہ کرتا ہے معاش کو بھی تباہ کرتا ہے اخلاق کو بھی تباہ کرتا ہے دین کی تباہی کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوئے کو حرام قرار دیا تو جا کھیلنے والا حرام کا ارتقاب کرتا ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جا کھیل کر یک دم لاکھوں ہار جاتے ہیں یعنی تخت سے زمین پر آ گرتے ہیں امیر سے فقیر بن جاتے ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جے میں جب سارے پیسے ہار جاتے ہیں تو بیوی بچوں کو بھی داؤں پر لگا دیتے ہیں جواری یہ چاہتا ہے کہ مال مفت ہاتھ آئے اور لمحوں میں میں مالدار بن جاؤں اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ محنت سے رزق حلال کمایا جائے اور بتدریج اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کی جائے تو اسلام نے شراب کو بھی حرام قرار دیا اور جوئے کو بھی حرام قرار دیا تیسری چیز جس کا یہاں پر ذکر ہے بل انصاب انصاب کا معنی آپ ترجمے والے قرآن پاک دیکھیں گے تو اس کا معنی بت بھی کیا گیا اور اس کا معنی تھان یا استھان یہ بھی کیا گیا بتوں کو بھی کہتے ہیں اور بتوں کی عبادت کسی بھی شکل میں ہو حرام ہے اور تھان یا استھان یہ اس درگاہ کو کہتے ہیں یا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جنوں کو خوش کرنے کے لیے بھوتوں کو خوش کرنے کے لیے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے دیویوں کو خوش کرنے کے لیے اور غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے زمانۂ جہلیت میں ہوتا تھا بعض اوقات جنوں کی خوش ندی کے لیے جانور پیش کرتے تھے اور جانوروں کو ذبح کرتے تھے جنگل میں سفر کرتے تصور یہ تھا کہ جنگلات پر جنوں کا راج ہے تو جنوں کے سردار سے پناہ مانگنے کے لیے اس کے حضور قربانی پیش کرتے جانور پیش کرتے بعض جگہ مخصوص کی ہوئی تھی ان جگہوں پر ان درگاہوں پر جا کر جانور کو ذبح کرتے کہ فلاں راضی ہوگا اور فلاں راضی ہوگا اسلام نے اس کو حرام قرار دیا اسلام یہ کہتے ہیں کہ عبادت جو بھی ہو وہ اللہ کے لیے ہو قولی عبادت ہو تو اللہ کے لیے بدنی عبادت ہو تو اللہ کے لیے مالی عبادت ہو تو اللہ کے لیے صدقہ خیرات ہو تو اللہ کے لیے نظر نیاز ہو تو اللہ کے لیے ختم درود ہو تو اللہ کے لیے اور جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ بھی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے گلے پر چھری پھیرتے وقت غیر اللہ کا نام لینا یہ بھی حرام ہے اور اگر نام تو اللہ کو نام تو اللہ کا لیا جائے مگر خوشنودی کسی اور کی مقصد ہو تو یہ بھی حرام ہے آج کل بعض لوگ مزاروں پر لے جا کر اور قبروں پر لے جا کر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور ایسا کرنے والے ہیں مسلمان ذبح کرتے وقت نام بھی اللہ کا لیتے ہیں لیکن مقصد کسی پیر کو خوش کرنا ہوتا ہے کسی بابے کو خوش کرنا ہوتا ہے صاحب مزار کو خوش کرنا مقصد ہوتا ہے تو یہ بھی نجائز ہے یہ بھی غلط ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے جانور کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیں کھانا پکا کر کھانا تقسیم کر دیں اور ثواب بزرگوں کو پہنچا دیں اپنے مشائق کو پہنچا دیں یہ تو جائز ہے لیکن وہ ختم ہی غیر اللہ کے لیے دیا جائے اور جانور ہی کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے اور اسے ہی خوش کرنا مقصود ہو اور دل میں عقیدہ یہ ہو کہ ان کو خوش کرنے سے یہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں اور نہ خوش کیا جائے تو ہم سے کچھ لے سکتے ہیں یہ تصور بھی غلط ہے دینے والا بھی اللہ اور لینے والا بھی اللہ لہذا اسی کی خوشنودی کے لیے مسلمان کو ہر عبادت کرنی چاہیے ہر صدقہ خیرات کرنا چاہیے بات مانگنے والے یہ جو کہتے رہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین یہ بھی غلط ہے بالکل غلط نظر بھی اللہ کے لیے اور نیاز بھی صرف اللہ کے لیے ہے چوتھی چیز جس کو اس آیت کریمہ میں حرام قرار دیا گیا وہ ہے از بل ازلام ازلام ظلم کی جمع ہے تیروں کو کہتے تھے ازلام دس تیر تھے کعبہ میں رکھے ہوئے کعبہ کے مجاور کے پاس ان دس تیروں میں سے سات تیروں پر تو کچھ حصے لکھے ہوئے تھے ایک حصہ دو حصے تین حصے ایسے حصے لکھے ہوئے تھے اور ان میں سے تین تیر ایسے تھے جو سادہ تھے ان پر کوئی حصہ بھی لکھا ہوا نہیں تھا وہ ایسا کرتے کہ مثال کے طور پر مشترکہ طور پر دس آدمی اونٹ کو خریدتے اور اس کو ذبح کرتے اور اس کا گوشت بنانے کے بعد گوشت کو تقسیم کرنے کے لیے ترکش میں تیر ڈال کر ہر شریف کے لیے ایک ایک تیر نکالتے تو جس کے حصے میں جو تیر آ جاتا تو اس کو اتنا حصہ دے دیا جاتا کوئی ایسا بھی ہوتا جس کو کچھ بھی نہ ملتا اور کوئی ایسا ہوتا کہ اس نے پیسے تو جمع کرائے تھے ایک حصے کے لیکن مل گئے اس کو چار حصے دو حصے تو ایسا بھی ہوتا تھا تو یہ جو طریقہ تھا گوشت تقسیم کرنے کا تیروں کے ذریعے سے اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا تو یہ ایک قسم کی لاٹری تھی جیسے لوگ آج کل لاٹری کے ٹکٹ خریدتے ہیں کہ جس کے حصے میں جو نکل آیا کسی کے حصے میں ہزار نکل آیا کسی کے حصے میں لاکھ نکل آیا اور کسی کے حصے میں کچھ بھی نہیں تو یہ لاٹری کی صورت تھی اسلام نے اس کو حرام قرار دیا اور یہ بھی جان لیں کہ لاٹری اور چیز ہے اور کرا اندازی کا ایک جائز طریقہ ہے وہ اور چیز ہے پُرا اندازی کا ایک طریقہ تو نجائز ہے اور ایک طریقہ جائز ہے نجائز طریقہ یہ ہے کہ ابتدا ان کسی کی ملکیت ثابت کرنے کے لیے کرا اندازی کرنا یہ تو حرام ہے یہ غلط مثال کے طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ ہم کرا ڈالتے ہیں یہ مکان جس کے نام نکل آیا اس کو دے دیا جائے گا کرا اندازی میں جس کا نام نکل آیا اس کو دے دیا جائے گا ہر ایک نے جمع کروا دیا ایک ایک لاکھ روپیہ مکان ہے دس لاکھ روپے کا تو کہتے ہیں جس کے نام کا کرا نکل آیا اسے یہ مکان الاٹ کر دیا جائے گا تو کرا اندازی کا یہ طریقہ حرام اور نجائز ہے ایک جائز طریقہ ہے قرا اندازی کا وہ یہ کہ مثال کے طور پر ایک مکان میں چار بھائی شریک ہیں وہ مکان چاروں بھائیوں کی مشترکہ ملکیت ہے اب وہ آپس میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں لیکن تقسیم میں خطرہ ہے کہ ان کے درمیان جھگڑا نہ ہو جائے جھگڑا یوں کہ ایک بھائی کہتا ہے مجھے ادھر کا حصہ دیا جائے اور دوسرا بھائی کہتا ہے مجھے ادھر کا حصہ دیا جائے تو جھگڑے کا اندیشہ ہے تو مکان کے حصے کرنے کے بعد پھر کر اندازی کے ذریعے سے یہ طے کیا جائے کہ کون سا حصہ کس کے لیے متعین ہے یہ طریقہ جائز ہے تو وہ طریقہ کہ ابتداََ کسی کی ملکیت ثابت کرنا کرا اندازی کے ذریعے وہ تو غلط ہے لیکن یہ طریقہ کہ ملکیت تو پہلے سے ثابت ہے لیکن حصے کی تقسیم کے لیے اور حصے کی تعین کے لیے کرا اندازی کرنا یہ جائز ہے البتہ آج کل ایک اور صورت بھی نکلی ہے جیسے بعض کمپنیاں اپنے مزدوروں کے لیے اندازی کرتی ہیں جس کا نام نکل آیا اس کو حج پر بھیجا جائے گا یہ طریقہ صحیح ہے اس میں ظاہر ہے کہ لوگوں سے پیسے نہیں لیے جاتے کہ پیسے تو سارے جمع کراؤ لیکن نام کسی ایک کا نکلے گا اور اسے حج پر بھیجا جائے گا تو یہ کرا اندازی کا طریقہ اطمینان قلب کے لیے جو ہے کیا جاتا ہے کہ کسی کو شکوہ نہ ہو کہ فلاں کو حج پر بھیجا اور مجھے نہیں بھیجا تو یہ طریقہ جائز ہے کسی طریقے سے آج کل بعض لوگ انعامی سکین کے طور پر کرتے ہیں اس کے لیے پیسے نہیں لیے جاتے لیکن انعامی سکین کے طور پر کہ ایک چیز کسی کے نام کر دی جائے گی کرا اندازی کے ذریعے سے چاہے وہ پلاٹ ہو یا مکان ہو وہ فریج ہو یا کوئی دوسری چیز تو یہ بھی جائز ہے تو لاٹری تو حرام ہے مگر کرداری کی یہ صورتیں یہ جائز ہیں تو اسلام نے جوے کو حرام قرار دیا تو فرمایا اس ایت کریمہ میں یا <سؤال> الخمر الدین والانصاب والازلام اے ایمان والو بے شک شراب اور جوا بت اور پانسے رجسن یہ سب یہ سب ناپاک کام ہیں من عمل الشیطان اور شیطان کے اعمال میں سے ہیں فج تنی تو تم ان سے دور رہو فرمایا کہ چھوڑ دو فرمایا کہ دور رہو یعنی بہت خاصرے پر رہو ان چیزوں سے لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ انما يريد ان في الخمر الشیت شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جو کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے اور بغض اور نفرت پیدا کر دے یہ شیطان چاہتا ہے اب دیکھیے جو پہلی آیت کریمہ آیت نمبر نبے جس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا اس میں اللہ نے تو چار چیزوں کو ذکر کیا شراب جوا بت اور پانسے لیکن آگے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ صرف دو چیزوں کے بارے میں شراب اور جوئے کے بارے میں کہ شیطان شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان نفرت و عداوت اور بغض و حسد پیدا کرنا چاہتا ہے صرف ان دو چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے یہ کیوں تو اصل میں یہاں مقصد شراب اور جوے کی حرمت کو بیان کرنا تھا لیکن شراب اور جوئے کی حرمت کے ساتھ بتوں کا بھی ذکر کیا گیا اور سو کا بھی ذکر کیا گیا شراب اور جوئے کی کباہت کو نمایاں کرنے کے لیے کہ یہ اتنی گندی چیزیں ہیں شراب اور جوا کہ اللہ پاک نے ان کو بتوں کے ساتھ ذکر کیا اللہ نے ان کو پانچوں کے ساتھ ذکر کیا جو کہ مشرقین کا عمل تھا چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ایت کریمہ سنی تو آپ نے فرمایا اے شراب کیا اللہ نے تجھے جوے کے ساتھ بتوں کے ساتھ اور پاسوں کے ساتھ ذکر کیا ہے دفان ہو جا ہم سے اور دور ہو جا ہم سے کہ اللہ نے تجھے جوے کے ساتھ اور بتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے تو شراب اور جے کی کباہت کو نمایاں کرنے کے لیے بت پرستی کے ساتھ ذکر فرمایا اللہ نے کہ جیسے بت پرستی حرام اسی طریقے سے شراب نوشی بھی حرام حالانکہ ظاہر ہے بت پرستی سے بڑا تو جرم کوئی ہے نہیں شرک سب سے بڑا جرم شراب اس کے مقابلے میں قدر چھوٹا جرم ہے لیکن اللہ پاک نے اس کی قباحت کو نمایاں کرنے کے لیے بت پرستی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے تو فرمایا کہ ان نما یرید البئی شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت پیدا کر دے اور بغض پیدا کر دے اب ظاہر ہے کہ شراب کے ذریعے سے بھی بغض پیدا ہوتا ہے اور جوئے کے ذریعے سے بھی بغض پیدا ہوتا ہے اور عداوت پیدا ہوتی ہے وہ کیسے شرابی جب شراب کے نشے میں ہو تو آل پال بکتا ہے گالیاں بکتا ہے کسی کی عزت و عصمت پر ہاتھ بھی ڈال دیتے ہیں بعض اوقات لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتا ہے شراب تو ایسی چیز ہے کہ بڈھے کو جوان کر دیتی ہے اور کمزور کو طاقتور کر دیتی ہے تو شراب پی کر چوہا بھی اپنے آپ کو ہاتھی سمجھنے لگتا ہے تو وہ شراب کے نشے میں لڑنے مرنے کے لیے آبادہ ہو جاتا ہے اسے سب کیڑے مکوڑے دکھائی دیتے ہیں تو اس کے گالیاں بکنے کی وجہ سے اور مشتعل ہونے کی وجہ سے مغلوب الغضب ہونے کی وجہ سے متکبر ہونے کی وجہ سے اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے کی وجہ سے عداوت بھی پیدا ہوگی اور بغض بھی پیدا ہوگا اسی طریقے سے جا ظاہر ہے جے میں کوئی ہارتا ہے اور کوئی جیتتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کو منٹوں کے اندر لمحوں کے اندر لاکھوں مل گئے اور دوسرا لاکھوں سے محروم ہو گیا تو جو محروم ہوگا وہ ٹھنڈے پیٹ برداشت نہیں کرے گا اس کے دل میں یقیناً نفرت پیدا ہوگی اور بغض پیدا ہوگا اس شخص کے لیے جو لمحوں میں اس کا لاکھوں روپیہ جیت کر لے گیا تو فرمایا کہ شراب کے ذریعے سے شیطان اور جمعے کے ذریعے سے عداوت اور بغض کو پیدا کرتے و انفلا اور تم کو روکتے ہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے اللہ اکبر شراب کے نشے میں جو شخص مبتلا ہوگا تو اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا نشے کا اللہ کے ذکر سے کیا تعلق ہے ذکر تو ہے ہی یاد کا نام اور شراب اور نشہ ہے ہی غفلت کا نام نشہ تو کیا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ وقتی طور پر انسان غافل ہو جائے ہر غم سے غافل ہر فکر سے غافل بیوی بی سے غافل بچوں سے غافل دنیا سے غافل اپنی ساری ذمہ داریوں سے غافل تو ذکر تو یاد کا نام ہے اور نشہ غفلت کا نام ہے تو فرمایا کہ یہ نشہ تمہیں اللہ کے ذکر سے محروم کر دے گا جو نشے میں ہوگا اللہ کے ذکر نہیں کر سکے گا اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نشہ کرنے والے اللہ کے ذکر سے محروم ایک تو ویسے ہی ہر وقت نشے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پھر گندے اور میلے کو چیلے ہونے کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے محروم اور دیکھیے اللہ کے ذکر میں تو نماز بھی آ گئی اس لیے کہ نماز بھی تو اللہ کا ذکر ہے لیکن اللہ نے یہاں پر اپنے ذکر کو الگ ذکر کیا اور نماز کی عظمت بتانے کے لیے اسے الگ ذکر کیا فرمایا کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جو کے ذریعے سے اللہ کے ذکر سے بھی روک دے اور نماز سے بھی روک دے تو نماز جیسی عبادت سے محروم ہو جاؤ گے تو جیسے شراب میں لگ کر اور نشے میں لگ کر انسان نماز اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے جواری بھی جوے میں ایسا مگن ہوتا ہے نہ اللہ یاد رہتا ہے نہ مسجد یاد رہتی ہے نہ نماز یاد رہتی ہے نہ روزہ یاد رہتا ہے تو فرمایا کہ فہل ان تم تو کیا تم بعض آتے ہو یا نہیں آتے ہو اللہ اکبر اس انداز میں سوال کیا فہل انتم تم کیا تم بعض آتے ہو یا نہیں آتے ہو بعض کتابوں میں تو سارے مسلمانوں کے بارے میں لکھے ہے اور بعض کتابوں میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں خاص طور پر لکھے کہ جب انہوں نے یہ سنا فحل انتم منتح کیا تم باز آتے ہو تو انہوں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہوئے فوراً کہا انتہینا یا رب بنا اے ہمارے رب ہم باز آ گئے یہ وہ لوگ تھے جو قرآن سنتے تھے عمل کی نیت سے قرآن کو پڑھتے تھے عمل کی نیت سے چنانچہ جب قرآن کا کوئی حکم سامنے آتا تھا تو فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے قرآن کسی چیز سے رکتا تو فوراً رک جاتے تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کان کتاب اللہ جب اللہ کی کتاب ان کے سامنے پڑھی جاتی ان کو سنائی جاتی تو وہ فور رک جاتے تھے یعنی ان کو بریکے لگ جاتی تھی کہ کام کرنا چاہتے لیکن کسی نے قرآن کی عید سنا دی اللہ کہہ رہا ہے یہ کام کرنے کی اجازت نہیں فوراً رک جاتے بہت سارے واقعات نقل کیے جا سکتے ہیں لیکن میں اپنے موضوع کو ان آیات کو لے کر چل رہا ہوں اس سے ہٹنا نہیں چاہتا مگر نہ ان کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات اور صحابہ کی زندگی میں کہ جب اللہ کے حکم اس کو سنا تو فور آمادۂ عمل ہو گئے اور جب اللہ کی ممانعت کو سنا تو اس برائی سے فوری طور پر رک گئے آگے فرمائے کہ عتی اللہ و عطی الرسول واہ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو وہ اور ڈرتے رہو تو ان طلعی بس اگر تم اراض کرو گے فا تو جان لو اللہ رسول بلاگ المبین کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف پیغام کو کھول کھول کر پہنچا دینا ہے چنانچہ اللہ کے رسول نے تو اللہ کے ہر پیغام کو کھول کھول کر پہنچا دیا اب تم عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے یہ تمہارے اوپر ہے لیکن اللہ کے رسول نے اپنی ذمہ داری کو پورا پورا ادا کر دیا علماء نے لکھا ہے کہ یوں تو اللہ نے قرآن کریم میں کئی چیزوں کو حرام قرار دیا اور کئی چیزوں سے منع کیا لیکن کسی چیز کی حرمت کو اس انداز میں اور اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا جتنی تفصیل کے ساتھ اللہ نے شراب اور جوے کی حرمت کو بیان کیا ہے پھر قرآن کریم میں ہمارے اللہ کا انداز یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی علت اور حکمت اگر بیان کی جائے تو اختصار کے ساتھ بیان کی جاتی ہے لیکن شراب اور جمعے کی حرمتوں کی علتوں اور حکمتوں کو اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا آپ ذرا غور فرمائے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پورا نقشہ رکھ رہا ہوں اللہ نے فرمایا یادینہ آمن ان ناما جو حضرات عربی جانتے وہ جانتے کہ ان ناما کلم حسر ہے یعنی اس کا مطلب یہ شراب اور جوا یہ گندگی کے سوا کچھ نہیں ہے صرف گندگی صرف گندگی انما یہ کلمہ حصر نمبر دو شراب اور جوے کو ذکر کیا بت پرستی کے ساتھ شرک کے ساتھ نمبر تین شراب اور جوئے کو گندگی قرار دیا رج سن نمبر چار اسے شیطان کا عمل قرار دیا نمبر پانچ فرمایا کہ فجتنی تنیبو ہو اس سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ نمبر 6 فرمایا کہ شیطان شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں عداوت اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے نمبر سات فرمایا کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے نمبر آٹھ فرمایا پہل ان تم منتح اتنی تاکیدات سن کر اتنی تمبیہات سن کر اب بھی تم باز آتے ہو یا نہیں آتے نمبر نو فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ڈرتے رہو بچ جاؤ اس سے شراب سے نمبر دس ف ان طلعی تم اگر تم باز نہیں آتے تو جان لو کہ میرے رسول کے ذمے تو پہنچا دینا تھا اور اس نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا دوس طریقے سے اللہ پاک نے شراب اور جوئے سے بچنے کی تاکیب کی ہے نشے سے بچنے کی تاکیب کی ہے اور میرے اللہ کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے اگر اللہ نے اختصار کیا ہے کسی بات میں تو اس میں بھی حکمت اور تفصیل کی ہے تو اس میں بھی حکمت ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو نشے کی وجہ سے تباہ ہو گئے بڑے بڑے لوگ نشے کی وجہ سے تباہ ہو گئے اپنے آپ کو بھی تباہ کیا دین بھی تباہ کیا اپنا گھر بھی تباہ کیا اپنے بچوں کو بھی تباہ کیا ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کی اولاد کو کہا جاتا ہے زندہ باپ کے یتیم بچے زندہ باپوں کے یتیم بچے باپ فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہیں اور گٹروں کے کنارے پر بیٹھے ہیں اور گندے نالوں کے کنارے پر بیٹھے ہیں اور چراہوں پر بیٹھے ہیں نشہ کرتے ہوئے اور ان کے بچے اور ان کی بیوی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے بوڑھے والدین در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں تو زندہ والدین کے یتیم بچے جو نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان پر یہ جملہ واقع تن آتا ہے آگے فرمایا کہ منسوال ہاتھ چنا ہنفیما تائیمو ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اس چیز کا جسے وہ کھاتے پیتے رہے اس آئے تکریما کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے شراب اور جوئے کی حرمت کو اتنی تفصیل سے بیان کیا تو بعض صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جو شراب پیا کرتے تھے لیکن شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے انتقال کر گئے یا بدر اور عہد میں شہید ہو گئے تو ان کا کیا بنے گا اللہ نے تو شراب کی اتنی مذمت بیان کی اور وہ شراب پیتے تھے اس لیے کہ اس وقت تک شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو ان کا کیا بنے گا جو دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ ان کے پیٹ میں شراب تھی تو اللہ نے تسلی دی پر میں ان لوگوں پر کوئی گنا نہیں جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہے اس چیز کا جسے وہ کھاتے پیتے رہے اس کا ان پر کوئی گنا نہیں لیکن شرط یہ مت تکو منو و امل الصالحات جب کہ انہیں تقوی اختیار کیا ایمان لائے اور نیک عمل کیے سمت سم تکو آ پھر وہ تقوی پر اور ایمان پر قائم رہے سم مت تکو پھر تکوا اور نیکو کاری میں وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے واللہ اللہ حب اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ایک بات تو یہ جان لیں آپ جیسے کہ درسے قرآن میں سنتے رہتے ہیں قرآن کا انداز ہے کہ جہاں پر گناہ گاروں کی مذمت کی جاتی ہے گناہ کی حرمت کا بیان کیا جاتا ہے اور گناہ پر اللہ کی پکڑ اور آخرت کی سزا کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں پر اللہ کی مغفرت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے گناہ گاروں کو تسلی بھی دی جاتی ہے کہ تم اگر توبہ کر لو اور تقوی اختیار کر لو تو اللہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ غفور الرحیم ہے یہ قرآن کا انداز ہے تو یہاں ویسے تو کہا گیا کہ یہ ایسے کریمہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو شراب پیتے تھے اور حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے لیکن حقیقت میں یہ ایسے کریما ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جو نشہ کرتے تھے اور پھر توبہ کرنے تقوی اختیار کرنے عملے سالے کرنے لگ جائیں تقوا میں آگے بڑھتے چلے جائیں تو اللہ ان کو بھی معاف کرنے والے ہیں تو فرمایا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں لیکن شرط یہ کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا ایمان لائے اور نیک عمل کیا نیک عمل کیے یہاں بہت توجہ سے بات کو سنیے گا اللہ پاک نے پہلے فرمایا پہلے ذکر کیا تقوا ایمان اور عمل سالے کا پھر ذکر کیا تکوا اور ایمان کا اور پھر ذکر کیا تکوا اور احسان کا ایک ہی آیت میں تکوے کا تین دفعہ ذکر آیا لیکن پہلے تکوے کا ذکر آیا ایمان اور امل سالے کے ساتھ پھر تکوے کا ذکر آیا ایمان کے ساتھ اور پھر تکوے کا ذکر آیا احسان کے ساتھ یہ کیوں علماء نے لکھا ہے کہ پہلے جو فرمایا کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو یہ تو تقوی کو اختیار کرنے کا ذکر ہے کہ انہوں نے تقوے پر چلنے کا ارادہ کر لیا اور تقوے کے راستے کو اختیار کر لیا ایمان قبول کر لیا اور نیک عمل کرنے لگے یہ تو اس کا ذکر ہے آغاز کیا زندگی کا آغاز کیا نئی زندگی کا آغاز کیا توبہ کی کفر سے توبہ شرک سے توبہ فیصد سے, سے توبہ نشے سے توبہ، اللہ کی نافرمانی سے توبہ اور نیک زندگی کا آغاز کیا تقوی کے راستے کو منتخب کر لیا پہلے اس کا ذکر ہے اور دوسرے نمبر پر ذکر ہے کہ وہ تقوی اور ایمان پر جم گئے صرف ایسا نہیں کہ جوش میں آ کر ایک دفعہ تقوی کر لیا تقوی کا راستہ اختیار کر لیا